الحمدُ اللہ محمد اللّہ صحاب و منحطا و آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ اس کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے وہ حدیث پر ایمان لانے हुँ. کے تعلق سے اور مصنف نے بات بیان کی ہے کہ جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے حدیثوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے دونوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں اللہ حربامین کی طرف سے ہیں دونوں وہی ہیں اور دونوں اللہ حربامن کی طرف سے منزل ہیں مصنف نے یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا اور یہاں دوبارہ بیان کیا ہے ان حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد جن حدیثوں میں اللہ رب العامین کی صفات بیان کی گئی ہیں سولہ حدیثیں مصنف نے پیش کی ہیں جن میں اللہ رب العامین کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں اور ان حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اہم قاعدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الا هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فان الفرقه الناجيه اهل سنت والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه من غير تحریف ولا تعطيل ومن غير تكیف ولا تمثيل اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی اور دیگر حدیثیں سولہ حدیثیں مسلم نے بیان کی اس سے پہلے جن حدیثوں میں اللہ اللہن کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں تو فرماتے ہیں کہ جیسی دیگر حدیثیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں خبر دیا ہے اللہ کے بارے میں بتایا ہے اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے اللہ کے بارے میں بتایا ہے فن نرفر قطر تو ان حدیثوں کے بارے میں جو فرق نا ہے یعنی وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے جہنم سے جہنم سے نجات پانے والا ہے وہ فرقہ جو اہل سنت اور جماعت ہیں اہل سنت اور جماعت یعنی سنت پر قائم رہنے والے اور حق پر قائم رہنے والے صحابہ کی جماعت پر قائم رہنے والے حق کو جماعت کہا جاتا ہے انسان اگر اکیلے ہے تو بھی جماعت ہے اگر وہ حق پر ہے تو جیسا کہ ابن مسعود فرماتے ہیں الجماع الحق کا وہ ان جماعت ہوا ہے کہ جو حق پر ہے اگر چے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہی کا حکم دیا حق کی اتباع کا حکم دیا ہے حق کی پیروی کا حکم دیا ہے لہذا حق جو انسان حق پر ہے اگر اکیلا بھی ہے تو ہی جماعت ہے ایسے ہی معیم برہمات فرماتے ہیں یذا افطاقت فصل الجماع فعلّانت علیہ الجماعت و قبل انتفس و ان کن تباہ تک فعن کا انت و مدن الجماع امام بحقی نے اس کو اپنی کتاب سرن کے اندر بیان کیا فرماتے ہیں کہ جب جماعت فاسد ہو جائے یعنی لوگ جب خراب ہو جائیں تو تمہارے اوپر اس جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے جو فساد ہونے سے پہلے کی جماعت ہے نصحابہ یعنی کی جماعت جو چلی آ رہی ہے اور اگر تم اکیلے ہی رہو گے تو تم بھی اس وقت جماعت ہی مانے جاؤ گے انسان اگر حق پر ہے چاہے کم ہے یا زیادہ ہے یہ معیار ہے زیادہ ہونا یہ معیار نہیں حق پر ہونے کے لیے اس لیے انسان اگر حق پر ہے تو وہی اکیلا تنے تنہا جماعت ہے امام القیم رحمتہ اللہ علیہ نے بہت کاری بات کہی ہے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے متعلق کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اکثر لوگوں کا اکثریت کا عقیدہ ہی ہو گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے بہت کم لوگ ایسے تھے علماء میں بھی جن کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے انہیں میں سے امام احمد رب الرحمت اللہ آ تھے جس کی بنا پر انہیں سزا دی گئی جیل میں ڈالا گیا کوڑے لگائے گئے بہت تکلیف پہنچائی گئی اور جو علماء اس کے خلاف کہتے تھے قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے کتنے کو قتل کر دیا گیا پھانسی دی گئی جیل میں ڈال دیا گیا اس لیے بہت سارے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور بہت سارے لوگوں نے امام وقت کی موافقت کر دی لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو اس پر کھڑے تھے تو فرماتے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کے امام احمد بن حنبل وہی جماعت تھے ان کے ماننے والے جماعت تھے اگرچہ بڑی جماعت صحیح راستے سے بھٹک گئی تھی زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ گمراہ گمراہی کا ہو گیا تھا جو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے نوزب اللہ جب کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے مخلوق ماننا یہ کفر ہے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو جاتا ہے جی قرآن اللہ رب بامن کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو امام فرمات عمل رحمۃ اللہ علیہ کہ امام احمد بنحم الرحمۃ اللہ علیہ وہی جماعت تھے اگرچہ ان پر ایمان لانے والے ان کی بات ماننے والے بہت کم تھے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو گمراہ ہو گئے تھے اور اسے پر اس کے متعلق انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے ایسا آپ دیکھیے حسن علیہ السلام کے زمانے میں نور علیہ السلام کے زمانے جن میں شرک پیدا ہوا اللہ رب الام نور علیہ السلام کو بھیجا کتنے لوگ ایمان لائے تھے عبداللہ پہ نباز سماتے کہ اسی بیاسی لوگ ایمان لائے تھے اور نور علیہ السلام اور عطمٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے دس صدیوں کا فاصلہ ہے دس صدیوں میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ان بہت سارے لوگوں میں صرف اسی یا بیاسی لوگ ایمان لائے تھے یہی بس اسی بیاسی لوگ یہی جماعت تھے اگرچہ ہزاروں لوگ جو کفر اور شرک کے راستے اپنا لیے تھے وہ باطل پر تھے تو اکثریت یہ کبھی معیار نہیں رہی ہے معیار کیا حق پر ہونا اگر آپ حق پر ہیں کتاب اللہ اور صنعت رسول پر ہیں صلیب صن کے فہم کے مطابق ہیں صحابہ کی جماعت پر کار بند ہیں سنت کی اتباہ کرتے ہیں شرک اور بدات اور خلافات دور رہتے ہیں آپ ہی جماعت ہیں چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں کسی آپ علاقے میں اکیلے ہیں ایسا ہوتا ہے پورا علاقہ کفر و شرک سے بھا ہوا ہے چند لوگ ہیں جو حق پر ہیں بدعات نہیں کرتے شرک نہیں کرتے وہی جماعت ہیں اگرچہ اکثریت کیا ہے گمراہ لوگوں کی ہے لہذا حق پر ہونا یہی یہی اجتماعیت کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ اسی پر ہمیں اجتماع ہونے کا حکم دیا گیا ہے تولے سنت الجماعت وہ ہے جو نبی کی سنت پر اور صحابہ کی جماعت پر جو قائم ہیں چاہے ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو وہی فرق ناجیہ ہے وہی طائف منصورہ ہے اور وہی وہ لوگ ہمیشہ قیامت تک رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اگر یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت بھی قائم ہو جائے گی تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت جو سنت والے ہیں اور صحابہ کی جماعت پر چلنے والے ہمارے ملک کے اہل سنت الجماعت والے نہیں کیونکہ ہمارے سامنے ہمیشہ نئے نئے لوگ رہتے ہیں سننے والے تو سن کر کے ہماری بات جائیں کہیں کہ دیکھیں شیخ صاحب اہل سنت الجماعت کی بڑی تعریف کر رہے ہیں تو جو ہمارے اہل سنت الجماعت صاحب حق پر ہیں انہیں کے راستوں کو چلنا ہے انہیں کے راستے کی پیروی کرنا ہے سب حق پر لوگ نہیں اس لیے بات میں بار بار کہہ دیتا ہوں کےلِ سنت اور جماعت سے مراد ہمارے یہاں کے لے سنت اور جماعت نہیں ہیں وہ تو بدعت والے شرک اور خرافات والے ہیں ان کے ہاں سنت کم میں بدعت زیادہ ہے وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہیں وہ شرک اور بدعت اور خرافات والے راستے پر ہیں اس لیے دھوکہ مت کھائیں اگر کبھی میں تفصیل نہ کروں تو نہ سمجھیے کہ ہمارے یہاں کے لوگ مراد ہیں اہل سنت اور جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہیں نبی کی سنت پر قائم ہے خلفۂ راجدین کرام کی سنتوں اوپر قائم ان کے راستے کو اپنانے والے ان کے طور طریقے کو اپنانے والے سرب صالح کے جو راستے پر قائم ہیں وہ مراد ہے جی تو فرماتے کی فرق اہل سنت اور جماعت ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ربی اللہ کے تعلق سے تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ ما بما اخبر اللہ بحفی کتاب ہی اسی طریقے سے جیسے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے اللہ نے جن چیزوں کو قرآن بیان کیا ہے جو خبر دی ہے اپنے تعلق سے جیسے ان کا اس پر ایمان ہے جیسے حدیثوں پر بھی ایمان ہے دونوں کے ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن سے جو بات ثابت ہو گئی جیسے اس پر ایمان لانا اس پر عمل کرنا ضروری ہے حجت ہے ایسے حدیث سے جو بات ثابت ہو گئی حدیث صحیح ہوگی اور وہ معنی اور مطلب صلب صح کے فہم کے مطابق ہو گیا اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے دونوں کے ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں حجت ہے دونوں وہی ہیں دونوں اللہ کے طرف سے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے معجزہ ہے اور یہ نسبت اللہ کی طرف ہے اس کی شرف اور اور تقریم کی بات ہے یہ لیکن ایمان لانے میں دونوں کی حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے پہلے بھی شیخ ابن وسمی رحمتہ اللہ علیہ کے اقول میں پیش کر چکا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے صرف ایک چیز ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ صلب صالین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے حدیث کے اندر دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے ضعیف اگر حدیث ہے منکر حدیث ہے باطل ہے تو اس سے کوئی عقیدہ کوئی قول کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پہلی بنیادی بات ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے قابل عمل اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث کا جو معنی ہو وہ صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو اگر یہ چیز ہے تو جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری جیسے حدیث پر ایمان لانا ضروری اسی لیے حدیثوں کا انکار کرنا کف ہے کوئی حدیث کا انکار کرتا نہیں مانتا حدیث کو تو گویا کہ اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کے انکار کرتا پوری شریعت کا انکار کر دیتا ہے کیونکہ شریعت کا اکثر حصہ حدیثوں کے اندر ہے قرآن میں نہیں ہے حدیثوں کے اندر اکثر حصہ ہے شریعت کا وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے اور یہ حدیثوں کے انکار کرنے کا جو چلن ہے یہ بہت پرانا ہے سب سے پہلا فرقہ وہ خوارج ہے جنہوں نے کچھ اصول بنائے ان اصول کی بنا پر حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا ایک اصول انہوں نے یہ بنایا حدیث کو عمل کرنے کے لیے قرآن کے مطابق اس کا ہونا ضروری ہے اگر قرآن کے موافق نہیں ہے تو عمل نہیں کریں گے اس لیے ان کی یہاں رجم نہیں ہے وہ رجم کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں رجم نہیں ہے اسلام کے اندر کیونکہ قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے وہ موضوع پر مسئلہ بھی نہیں کرتے ہیں کہتے قرآن میں پر قرآن میں موضوع کا مسئلہ کا ذکر نہیں ہے قرآن میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے اس لیے ان کی یہاں موضوعوں پر مسے کرنا جائز نہیں ہے رافزہ کے ہاں بھی جائز نہیں وہ بھی نہیں مانتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں رافضی جو ہوتا ہے وہ پاؤں کو دھلتا ہے پاؤں پر مسے کرتا ہے وہ پاؤں کو دھلتا نہیں ہے پاؤں پر مسے پوچھ لیتا پاؤں کو تو ان کے یہاں بھی موزے پر مسے کرنا جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز کہتے ہیں تو یہ اصول بنایا انہوں نے قرآن میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے نہ عدب اللہ کیا قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں قرآن میں تو دین کا اکثر حصہ موجود نہیں ہے قرآن میں تو اکثر حصہ موجود نہیں ہے قرآن کے اندر جو قیامت کے نشانیاں بیان کی گئی وہ موجود نہیں ہے اکثر باتیں نماز کے تعلق زکوٰۃ کے تعلق سے حج کے تعلق سے روز عمرے کے تعلق سے اکثر باتیں قرآن کے اندر نہیں ہیں نبی نے حدیثوں کے بیان کیا وہ بھی وہی کی ایک قسم ہے دونوں وہی اللہ رب العمین کی طرف سے ہیں. اس لئے حدیثوں کے انکار کرنا یہ بہت بڑی گمراہی والی بات ہے بہت بڑی گمراہی ہے تو خوارج سب سے پہلے انہوں نے اسے اصول بنائے ایسے ہی معتضلاء ایک پیدا ہوا وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری عقل کے موافق ہوگا اس حدیث کو لیں گے جو نہیں ہوگا اس کو ہم نہیں لیں گے نوعد بلّہ نظالی اس لیے انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو انکار کر دیا ایسے خوارج نے کہا کہ ہم حدیثوں کو عقیدے کے باب میں نہیں لیں گے عقیدہ قرآن ثابت ہوگا اخبار احاد سے نہیں وہ حدیث ہیں جن کے روایت کرنے والے ایک دو صحابہ ہیں ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا اس کے لیے متواتر حدیثیں ہونی چاہیے یہ سب انہوں نے عقیدے بنا لیے قانون بنایا ضابطہ بنایا تاکہ اس ضابطے کی آڑ میں شریعت کا انکار کر سکیں شریعت کا انکار کر سکیں ایسے اصول اور ضابطے بنائے انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ یہ ضابطہ بنایا کہ اگر حدیث جو ہے ہمارے امام کے خلاف ہوگی تو حدیث ہم نہیں لیں گے ایسے ہیں بہت سارے غالب قسم کے مقلدین کہ اگر حدیث ان کے امام کے قول کے خلاف ہے تو حدیث کو رد کر دیتے نہیں مانتے حدیث کو یہ بھی گمراہی ہے اللہ کے رسول کی حدیث یا حجت ہے آپ سب کے امام ہیں آپ جن کے امام مانتے ہیں ان کے بھی امام اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں اس لیے حدیث کا انکار کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور قرآن کا انکار اگر کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو قرآن کو کوئی انکار کر دیتا ہے قرآن میں سو سے زیادہ آیتے ہیں جن میں اللہ رقب العارمین نے اپنے نبی کے تعطر اور اتباع کرنے کا حکم دیا بہت ساری آتو فمائیں کی جسے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کے اطاد کی وہ مان اتا رسول فخر امان ہو جو رسول نے لے لے جس سے منع کرے اسے رک جاؤ رسول ہمیں سنت دیا رسول مہدی سے دیے تو جو کچھ ہمارے نبی نے دیا ہے اس کا لینا ضروری دو تین سو سال پہلے ہمارے ملک کے اندر ایک جماعت پیدا ہوئی جس کا نام ہے اہل قرآن جس کا بانی تھا غلام احمد پرویز غلام احمد قادیانی الگ ہے اور غلام احمد پرویز الگ ہے غلام محمد قادیانی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور حدیثوں کا انکار ہی نہیں بلکہ قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں لوگ اسی لیے وہ لوگ ہستی آدم کا بھی انکار کرتے ہیں کہتے ہست ہیں آدم ایک ڈرامہ ہے بس خالی ایک افسانہ ہے حالانکہ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے جنت جہنم کا ذکر قرآن میں لیکن نہیں مانتے لوگ جنت جہنم کو کہتے خالی خیالی چیزیں ہیں یہ جنت کا ماغ... مطلب خوشنوا باغ جہنم کا مطلب جو ہے آگے اس سے شر اور برائی اس طرح کا اس کا مانا لیتے ہیں ان تمام چیزوں کے انکار کر دیا انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حیثیت ہے سے حاکم کی ہوتی ہے کسی ملک کا کوئی حاکم ہے جب تک زندہ اس کے بات چلتی مرنے کے بعد اس کی بات نہیں چلتی ایسے اللہ کے رسور جب تک زندہ تو ان کی بات چلی مرنے کے بعد وفات کے بعد ان کی بات ختم ہو گئی نہ باللہ بلّا میں اس لیے تمام علماء نے ایسی جماعت پر کفر کا فتوا لگایا ان کا ایک ہی عقیدہ کافر ہونے کے لیے کافی ہے ان کے لیے شیخ باز رحمتہ اللہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کہا کہ ملحد آدمی ہے یہ جس کا یہ عقیدہ ہے یہ ملحد ہے یہ قرآن سنت کا تمام چیزوں کا انکار کرنے والا کیوں قرآن کا انکار کر رہا ہو. تو بالکل ہی کا انکار شروع میں نہیں ہوا خوارج نے بالکل انکار نہیں کیا متضرہ نے نہیں کیا جامعہ نہیں کیا یا اس طریقے سے اور لوگوں نے نہیں کیا بعد میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایک تھا اس سے پہلے جو ہے یہ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس طریقے اخیدے گڑھے اور ان کا پیپر بھی نکلتا طلوع اسلام کے نام سے غلا احمد پرویز محمد رمضان مستری مستری تھا وہ ٹھیک ہے مستری, مستری سمجھتے مستری نا نہیں سمجھتے جو بلڈنگ بناتا بھائی گھر بنانے والا کیا بولتے اس کو میسن مستری تھا جیسے آج پلمبر نہیں ہے انجینئر مرزا ایسے مستری تھا وہ محمد رمضان مستری تو وہ تھا عبداللہ چکاڑوی یہ سب لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ پوری حدیثوں کو انکار کر دیا کہا کہ حدیث کو نہیں مانیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے اللہ کے اصل نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنے تخت پر کر کے کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے قرآن میں جو حلار اس کو حلال سمجھو جو حرام اس کو حرام سمجھو تمہارا بھی نہیں کیا کہ آگاہ ہو مجھے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی. مجھے قرآن بھی دیا گیا قرآن جیسی دوسری چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی کیا دوسری چیز دی گئی تھی آپ کو سنت الحدیث اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا مسر کہتے ہو بہ برابر کو جیسے آپ کے دونوں پنجے برابر ہیں انگلیاں برابر ہیں جوتے برابر ہوتے ہیں تیر اور کمان برابر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اسے ہو بہ مین السلمان می نے فرمایا ایک ہوتا مشابہت مشابہت مانے بہت ساری چیزوں کے در مطابقت ہو یعنی ان جیسے لگتے ہیں جیسا کہ نا بھائی آپ کی شکل پھان جیسی لگتی ہے جیسی لگتی ہے ہو بہو نہیں اور یہ کہنے بھئی آپ دونوں کی شکل ہو بہ ایک ہی جیسے ہیں جسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں دونوں کی شکل ہُوہو رہتی ہے بہت حد تک فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے مصر ایمان ہو بہ کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر ہو اسی لیے قرآن جیسے حجت ہے حدیث بھی ہو اسی حجت ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے حدیث پر ایمان لانا ضروری کوئی فرق نہیں ہے جیسے وہی ایسے یہ بھی وہی کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر دونوں کو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں کا سورس اور مظہر ایک ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز بھی دی دوسری چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کی حدیثیں آپ کی سنتیں ہیں اللہ کے صلیٰ کی حضرت الدا کے موقع پر فلح اللہ غصہ عید تم میں سے جو حاضر ہے ہماری بات کو دوسروں تک پہنچا دے اگر آپ کی بات معتبر نہیں ہے تو پھر آپ نے دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کیوں کہا اللہ نے فرمایا جب تمہارا اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کے اٹھا دو اگر اللہ کے رسول کی باتیں معتبر حجت نہیں ہیں ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ نبی کی تب ساری باتوں کو لوٹا دو اختلاف کی صورت میں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے اور ایک کہتی ہے اور جگہ آپ نے دوسری حدیث کے اندر کی جیسے اللہ نے حلال کیا اسے میں نے بھی حلال کیا جیسے اللہ نے حرام کیا اسے میں نے بھی حرام کیا لہذا دونوں کا ماننا انسان کے لیے ضروری ہے قرآن میں دیکھیے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے حکم نہیں موجود ہے خاموشے قرآن اس کے تعلق حکم نہیں پا جاتا ہے کہ کیا کرنا آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو حدیثوں کے اندر ملیں گی دو اسمام شادی کرتا ہے شادی میں ایک وقت میں بیوی کی خالہ کو یا اس کی پھوفی اور بھانجی یا بھتیجی کو ایک ساتھ نہیں شادی کر سکتا قرآن ملان نہیں بیان کیا اب جیسے دو بہنوں کا ایک ساتھ شادی کرنا حرام ہے ایسی بیوی کی پھوفی اور اس کی بھانجی سے ایک وقت میں شادی کرنا حرام ہے دونوں کی حرمت میں کوئی فرق نہیں کہ چھوٹا یا بڑا نہیں دونوں سیم سے میں جیسے وہ حرام ہے دو بہنوں کے درمیان ایک ساتھ شادی کرنا ویسے یہ بھی حرام ہے اگرچہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے وضاحت کے ساتھ لیکن اس میں آ جاتا ہے کہ رسول جو تمہیں دے لو جس سے منع کر اس سے منع جاؤ رسول ہم نے اس سے منع کیا لہٰذا ہمیں اسے رکنا ہے اسے دور رہنا ہے گدھا حرام ہے کہ لال قرآن نہیں موجود ہے کچر حرام ہے کہ نہیں موجود ہے شیر چیتا بلی کوا حرام ہے کہ نہیں حرام ہے یہ سب نہیں موجود ہے قرآن کریم کے اندر یہ سب کہاں موجود ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے تو سنت کے اندر شریعت کا اکثر حصہ سنت کے اندر اور حدیثوں کے اندر موجود ہے اسی لیے اللہ کے سور کی سنتوں کا انکار کرنا پوری شریعت کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے قرآن کی تقزیب ہے اللہ تعالیٰ کی تقزیب ہے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا نبی آتا ہے اس لیے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے اور اللہ رب الفطر اللہ کی عرب کی, کی۔ تو اخبار کی وہ ایسی ہی ایمان رکھتے جیسے اللہ رب العمی نے اپنی کتاب قرآن میں خبر دیا کوئی فرق نہیں کرتے کہ حدیث میں ہے تو اس کا درجہ نیچے ہے قرآن میں درجہ اس کا اونچا ہو گیا نہیں حجیت کے اعتبار سے ایمان لانے کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں امام شافی نے بات بیان کی ہے اور اس طریقے سے تمام علماء بات بیان کی کہ فرق نہیں دونوں کے اندر ثابت ہو گیا اس پر ایمان لانا اس پر عمل کرنا انسان کی اور ضروری ہو گیا کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر تو یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سل کے حدیثوں کا جو ہے استقفاف کیا اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ایسے اصول بنائے ایسے ضابطے بنائے جس کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار کر سکیں جی ہاں اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ قسل کی حدیث اسے حدیث کا درجہ دے دیتے یہ بھی غلط ہے ضعیف حدیث ہیں موزور واعدیں ان کے مسائل دیکھئے موزور واعدیں بیان کریں گے کسی مسئلے کے اندر ضعیف روایتیں بیان کریں گے حالانکہ نبی کی حدیث نہیں ہو تو وہ بھی غلط ہے اسی لیے محدثین نے کیا کیا ہے حدیثوں کو جانچا پڑھا اس کے لیے اصول اور ضابطے بنائے قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں اور ان میں جو پورا اترے گا وہی حدیث ہی مانی جائے گی انہوں نے نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں کہ ہماری عقل میں جو آئے گا اس کو حدیث مانیں گے نہیں آئے گا اس کو حدیث نہیں مانے گا ایسا نہیں کیا انہوں نے انہوں نے قرآن اور حدیث کی بنیادوں پر وصول بنائے ان وصول کی بنیاد پر جو راوی ہوتا ہے راوی کی جانچ پڑتال کی گی راوی کیسا جھوٹا ہے سچا ہے اس کا حافظہ کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا منہج کیا ہے یہ ساری باتیں دیکھے گی اس کے اندر اس کے بعد حدیثوں کے اوپر حکم لگتا ہے تو اگر کوئی ضعیف اور موزوں منکر روایتوں کو بنیاد بنا لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے ان حدیث کا سمجھ لیجئے اس لیے آپ دیکھیے جو اکثر بدعت خرافات ہیں وہ سب اسی قبیل سے اکثر آئے ہوئی ہیں ضعیف اور موضروتوں سے جو بھی عقیدے یا جو بھی بدات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے ہی ضعیف اور موزر روایتوں کو زیادہ عمل دخل ہے اس لیے امام ملمائے رحمتہ اللہ علیہ نے دو کتاب لکھی ہے حدیث کے تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں ایک سلسلت الحادیث صحیحہ ہے اور ایک کتاب ہے شرسط الحادیثعیفہ وہ على العما ضعیف اور موضوع حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ اس کا جو اثر امت پر اس کو بیان کیا اور اس نے مقدمے کے اندر بیان کیا کہ آج امت مسلمہ کے اندر جو بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر چیزوں کی بنیاد یہی ضعیف اور موضوع روایتیں ہی ہیں جیسے مان کیا کہا جاتا ہے یہ عقیدہ ہے نا بہت سارے لوگوں کا کہ لولا کلیما خلق الفلاق کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ دنیا نہیں پیدا کرتا آسمانوں کو نہیں پیدا کر موزوں روایت ہے یہ عقیدہ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ دنیا کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے نبی کے لیے ہوئی ہے لولا کلا اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کی تخلیق نہیں ہوتی اللہ کے سر کو نور مانتے ہیں اس کے تعلق بھی حدیث پیش کرتے ہیں تو جو بھی گمراہیاں بد اکثر کے پیچھے ضعیف اور موضوع واطیں ہی ہیں کیونکہ جو لوگ دشمن تھے اور اسلام کو پسپا کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا اور وہ کیا کیا کہ کی ضعیف حدیثیں موضوع واعطیں گڑ گڑ کر کے اسلام کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیا کہ خود بخود ان کا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے گا خود بخود ان کا وہ عقیدہ نہیں رہے گا جو قرآن و حدیث کا عقیدہ تو اس لیے انہوں نے کیا کہ ایسی حدیثیں گڑھنا شروع کیا سے فران بیان کیا ان سے لوگ تھے, جھوٹے لوگ تھے تو جو بہت زیادہ نیک لوگ دیندار لوگ تھے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا اور پھر ان کے ایمان ان کے دین کا حصہ بن گئی تو امام رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس کتاب کے اندر کہ ایک بہت بڑی وجہ اس کتاب کی تعریف کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو مسلمانوں کے در بدعقیدگیاں اور بدعتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر کے تعلق سے گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں موضوع روایتیں ہیں لئے امت نے ان جو, یہ جو حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو ہم ان پر حکم لگا کر کے اور اسلام اسی طریقے اس لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دیا تھا تو نے ایک سلسلہ شروع کیا باقاعدہ سریسلط الحادیث عیفاء المدوََ الحلا یہ کتاب کا نام اور ایک سلسلہ شروع کیا صحیح حدیثوں کا سلسلہ اس کے اندر صحیح حدیثیں بیان کی اور ایک اندر ضعیف اور موضوع اور منکر روایتیں بیان کی انہوں نے تو اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے انکار حدیث کے تعلق سے کہ جو حدیث صحیح نہیں ہے اسے حدیث کا درجہ دے دیا نبی کی سنت نے اسے نبی کی سنت کا درجہ دے دیا کس بنیاد پر ضعیف اور منکر اور موضوع روایتوں کی بنیاد یہ بھی غلط ہے اس لیے صحیح حدیثیں ہی قابل حجت ہوتی ہیں جس کے بارے میں محدثین حدیث پر حکم لگاتے ہیں قابل قبول ہے قابل عمل ہے وہی قابل حجت ہوتی ہیں تو یہ جو حدیث سے ثابت ہو اس پر بھی ویسے ایمان آنا ضروری ہے جیسے قرآن سے ثابت ہونے والی چیز پر دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اللہ نے جسے حلال کیا ہے اس کا درجہ جیسے ویسے نبی نے جو حلال کیا اس کا بھی درجہ ویسی ہے اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے نبی نے جو حرام قرار دیا دونوں کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں ان تو ان ہوا اللہ واہ اناہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تبھی آپ کچھ بولتے ہیں تو یہ اہل سنت الجماعت کا سلب صالح کے عقید و مرحد پر چلنے والے ہم اہل حدیثوں کا سلفیوں کا تر امتیاز رہی ہے حدیث آ چاہے پوری دنیا نہ مانے عقل میں آئے نہ آئے ہم حدیث کو ماننا شروع کر دیتے کوئی مسئلہ معلوم ہو گیا اور دراز سے اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا حدیث آ گئی خلاص اس پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر تھیں اجتماعی دعا ہمارے لوگ کرتے تھے بعد معلوم ہوا کہ نہیں بھئی یہ اجتماعی دعا کرنا نماز کے بعد امام جو کرتے ہیں آج بھی بہت لوگ یہ چیز صحیح نہیں سنت نہیں ہے بتا تھا یہ چھوڑ دیا ہم نے اس کو نہیں معلوم تو پہلے دو دو خطبے ہوتے تھے بقرعید کے نہیں ہوتے دو خطبے ایک خطبہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں مسائل نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو ہے اس پر عمل ہوتا تھا لوگ اتنی تحقیق نہیں تھی اتنا زیادہ لوگوں نے چان پٹک نہیں کیا لیکن جب معلوم پڑا اس کے تعلق سے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں تھی چھوڑ دیا اس کو اگر وہ عقیدہ اس کا منہ صحیح نہ تو کیا کہے گا ہمارے آبا اجداد عمل کرتے تھے آج تو ہم چھوڑ دیں برسوں سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کسی کا عمل حجت نہیں ہوتا ہے حجت ہوتا ہے نبی کی حدیث بہت ساری چیزیں نہیں تھی ہمارے یہاں اس پر عمل کرنا شروع کیا گیا تو اس طریقے سے میرے بھائی ہمارا معیار ہونا چاہیے یہ ہمارا شیوہ ہونا چاہیے کہ نبی سے حدیث آ گئی ہمیں اس اوپر عمل کرنا ضروری ہے چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے ہماری عقل میں آئے نہ آئے یہ سب متضلاع کی پہچان ہے عقل کی پہچان ہے جو حدیث پر عمل کرنے کے لیے اصول بڑھاتے ہیں کہ ہماری عقل کے اندر آنا چاہیے ہم حدیث مانیں گے انہیں نہیں مانیں گے تو سب کیا ہے غلط باتیں ہیں سب غلط اصول اور ضابطے ہیں ہماری عقل میں نہیں ہے قرآن میں ہے حدیث میں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معیار تو آپ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مایو امین نبیما اخبر اللہ ابیبی کتاب ہے کہ اسی طریقے سے ایمان رکھتے جس طریقے سے اللہ نے جو بیان کر دیا اپنے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایسے ہی ان پر ایمان رکھتے ہیں. من قیر تحریف تحریف نہیں کرتے وہ یہ پانچ چھ الفاظ ہیں جو عقیدے کے بعد میں بار بار آتے ہیں تحریف اور تعطیل تکیف اور تمثیل مصنف یہاں چار بیان کیا ہے دو اور ہیں تشبیہ اور تعویر یہ چھ الفاظ ہیں جب آپ عقیدے کتاب پڑھیں گے تو عقید کتاب یہ الفاظ بار بار آتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی کے تمام نام و صفات پر بغیر تحریف کے بغیر تعطیل کے بغیر تکیف کے بغیر تمثیل کے بغیر تشبیح کے بغیر تعویل کے یہ چھ الفاظ ہیں اصطلاحات اور اس سے پہلے میں نے اس کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کی ہے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے آج بھی دہرا دیتا ہوں مختصر طور پر تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا معاملہ مطلب کیا ہے تو اللہ رب العامین کے نام اور جو جی صفات ہیں ان پر ہمارا ایمان کیسے ہیں من غیر تحریف بغیر تحریف کے تعریف کا مطلب ہوتا ہے بدلنا ہیر پھیر کر دینا اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک لفظی تعریف ہوتی ہے کہ انسان لفظ کو بدل دے جیسے اللہ, اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا بنو و کو خطہ خطہ معنی کیا ہوتا ہے جی خطہ مانے آپ لوگ بتائیے جو طلبہ ہیں اور بھی پڑھتے ہیں اللہ خطہ معنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ نے کیا کہا تھا بنو ساحر سے کہ وادی میں اس مقدس جگہ چلے جاؤ اور کیا کہ وہ قل و حتا تم نقف خطا کہتے ہوئے داخل کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو انہوں نے کیا کہا حتا نہیں کہا. کیا کہا انہوں نے ہندو نون بڑھا دیا ہنتا معنی کیا ہوتا ہے گیہوں ہم کو گیہوں چاہیے کھانے کے لیے نون بڑھا دیا مانا بدل گیا گناہوں کی مغرت اور ہنتا مانے گیہوں وہ منو سلم اللہ نازر کرتا تھا ان کے لیے کھاتے کھاتے کہتے کہ ہم اگتا کہ ہم کو کچھ اور چاہیے یہ گیہوں چاہیے پیاز چاہیے ٹماٹر پیا چاہیے لہسن چاہیے سب ہم کھائیں گے ہم تو کہتے تھے ہندو حتا نہیں کہتے تھے ہنتوا کہتے تھے تو یہ لفظی تعریف ہے لفظ کو بدل دینا کیا کرتے ہیں نا لفظ کو بدل دینا تو اس کو لفظی تعریف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے اللہ رب اللہ نے کیا منسا تکلیمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو جو اہل بدعت ہیں یہ خواب معتدلہ جہمی ہے سب لوگ وہ کہتے کہ نہیں وہ کل اللہ موسا تکلیما کیا مانا ہوگا کہ موسا نے اللہ تعالی سے بات کیا اور جب یہ پڑھیں گے وہ کل اللہ اللہ کو جب مرفو فائل پڑھیں گے تو مطلب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا اور جب یہ پڑھیں گے وہ کل اللہ موسا تکلیمہ موسا نے اللہ سے بات کیا تو کہتے ہیں اللہ کے لیے کلام نہیں مانتے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں کلام کرتا ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے یہ کیا پڑھا کہ کی؟ اللہ نے کلام کیا موسا نے کلام کیا ٹھیک ہے <تصفح> تو یہ دیکھیے زیر زبر کے فرق کرنے کی وجہ سے کتنا معاملہ بدل گیا اللہ کی وجہ اللہ پڑھا کہ موسا علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اللہ نے اللہ, اللہ نہیں بات کرتا ہے اللہ کے کلام کا انکار کر دی کوئی اہل حدیث تھے سلفی تھے انہوں نے کہا کہ وَلَمَّا جا علیم فات و کل رب اس کا کیا جواب دو گے آپ اس میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کچھ اور نہیں پڑھ سکتے کہ جب اسال اس علیہ السلام کو اللہ نے جو وقت دیا تھا جب وہاں پہنچے وہ کلح رب اور ان سے ان کے رب نے بات کیا یہاں تو رب ہُو نہیں پڑھ سکتے کوئی سوال ہی نہیں ہے رب ہوئی ہے تو یہاں پر مفو فائل ہوئی ہے اللہ رب العالمی فائل ہے لفظ جلالہ کہ اللہ رب العالمی نے محصر السلام سے کلام کیا تو ایسی صورت میں مبوط ہو گیا وہ آدمی بھی معتزلی تھا اب اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں بن پڑا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہیرا پھیری کر دینا معنی بدلے لفظ بدل دینا ہمارے مقلدین ہمارے ہندوستان کے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے نا حدیث جو آتی ہے کہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رات کے لیے تراوی پڑھائی تھی تو انہوں نے کیا کیا اس کے اندر تحریف کر دیا لفظ اور کیا کیا عشرینہ رکا کر دیا کہ بیس رکاعت پڑھائے تھے لیلا کے بجائے رکا لکھ دیا مصنف علیہ صحبہ کی حدیث کے اندر اور ہندوستان ایک محد گزرے ہیں ابھی وہ رحمٰن اعظمی صاحب تھے وہ حنفی تھے تو اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے تھے وہ تو انہوں نے جب اس کتاب کی تحقیق کی تو اشرینہ رکا جو اشرینہ لیلا کے جو لفظ ہے نا کہ بیس رات کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا تھا جب یہ ہستے اللہ ہنستے عبر فاروق رضی اللہ نے جب دس رات گزر گئی رمضان کی تب انہوں نے اکٹھا کیا تھا نا تراویح کے لیے تو اشرین لیلہ کا لفظ ہے کہ دس راتیں بچی تھیں دس راتیں گزر, گزر گئی تھیں بیس راتیں بچی تھیں تو اشرین لیلا کے بجائے انہوں نے عشین رکا کر دیا کہ انہوں نے بیس رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں اس کو لفظی تعریف کہا جاتا ہے اور ایک تعریف ہوتی مانوی لفظی تعریف کم ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی جراد کی بات ہوتی ہے اور یہ بھانٹا پھوٹ جاتا بعد میں پرانے نسخے بنا لیجیے پرانی کتابیں بنا لیجیے تو اس میں چل جاتا ہے اسے بھانٹا پھوٹ جاتا ہے دو چار سالوں یا چند سالوں کے بعد تو ان کے ساتھ بھی بڑی فضیت ہوئی ان کی ہوئی کہ بھائی بشرینہ کے کلبز ہے آپ نے شیئر کا بنا دیا اس کو جی ہاں تو ایک ہوتا ہے مانوی تحریر معنی کے درد تعریف کر دینا مانا بدل دینا اور یہی اہل بداد کا سب سے قرآن کے الفاظ کو حدیثوں کو تو نہیں بدل سکتے لیکن معنی بدل دیتے ہیں لوگ وہ معنی بیان کریں گے جو سرف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں ہوگا اس لیے میں بار بار کیا کہتا ہوں یا جو ہمارے علماء ہیں ان, ان کی باتیں جب آپ سنتے ہو کیا کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا معنی اور مفہوم صحیح ہونا چاہیے قرآن حدیث کے موافق ہونا چاہیے سرب صالحین کے ان کے فہم کے مطابق اس کا معنی ہونا چاہیے ان کے اور بات کے فہم کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تو کیا کرتے ہیں مانا بدل دیتے اس کو مانوی تحریر کہا جاتا اب جیسے عقید کباب ہے بہت ساری اس کی مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے نا اللہ کے لیے وجہ وجہ معنی کیا ہوتا ہے چہرہ ہوتا ہے قرآن میں اللہ نبیان کیا نبی بیان کیا لیکن جو لوگ اس صفت کو اللہ کے نہیں مانتے تو کہتے کہ وجہ کا معنی کیا ہے اللہ کی رضا مندی اللہ کی خوشمودی مراد اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں نا یہ تو کہتے ہیں یہ سے کیا مراد ہے نعمت یہ دین سے مراد نعمت ہے یہ اس کا معنی بدل دیتے ٹھیک ہے اللہ تعالی آئے گا قیامت کے دن فیصلے کے لیے اللہ کا حکم آئے گا اللہ نظور فرماتا ہے نہیں اللہ تعالی کا حکم اترتا ہے یہ معنی بدل دینا تو اس کو مانوی تعریف کہا جاتا ہے بھائی جیسے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے صاحبہ نے سمجھا ہم کو اس کے سمجھنا اللہ نظور فرماتا ہے اللہ تعالی آئے گا قیامت کے دن اللہ تعالی آئے گا اللہ تعالی ذہب یہ سب گزر چکے نا اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو کہتے ہیں ہنسنا کے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ظاہر سے مراد ہنسنا نہیں ہے اس طریقے سے اللہ کا ثواب دینا مراد ہے ٹھیک ہے تو یہ سب اس کا معنی بدل دیتے ہیں دوسرا معنی بیان کرتے ہیں جو سلف سالن کے فیم کے مطابق نہ اس کو جو ہے تعریف مانوی کہا جاتا ہے تو جو اہر سنت اور جماعت ہیں سلفی لوگ صحابۂ کرام اور سلف سالین کے نشی قدم پر چلنے والے وہ لوگ یہ سب نہیں کرتے ہیں نہ لفظی تعریف کرتے نہ مانوی تعریف کر جیسے آئے اسی مانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اشپر مستوی ہے مستوی ہے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ اشپر مستوی ہے اس کی تعریف نہیں کرتے مانا نہیں بدلتے ولا تعتیل تعطیل اور نہ ہی انکار کرتے تعطیر مانے ہوتے انکار کرنا اور تین طرح انکار ہے امت کے اندر ایک تو کلی انکار کلی انکار کے اللہ کے تمام نام کا تمام صفات کا انکار کر دیا جامعہ تھے جامعہ اللہ کے تمام نام و صفات کا انکار کر دیا جامعہ آج ہیں کہ نہیں ہے ہیں جامعہ اس نام سے نہیں ہے خوارج اور معتضے ہیں روافظ عقیدے کے باب میں جتنے بھی خارجی اور رافضی ہیں شیعہ وغیرہ سب کے سب جاہمی اور معتضلی ہیں سب جامعہ ہیں وہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں یہ سارے لوگ تو جہمیہ اور معتضلہ یہ اس نام سے فرقے نہیں ہیں لیکن ان کے سارے عقیدے ان دونوں کے اندر آئے گئے ہیں سب ان کے عقیدے کو مانتے لوگ خوارج اور روافظ ان کا نام مر گیا لیکن ان کے عقیدے نہیں مرے ہیں ان کے سارے عقیدے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں سارے عقیدے جو بھی عقیدہ تھا ان کا خوارج اور معت کا سارے عقیدے ایک نام جہمیہ کے سارے عقیدے ان کے اندر پائے جاتے ہیں اس لیے خوارج کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے خوارج کے یہاں قرآن مخلوق ہے شیعہ کے بھی اگرچہ سراد کے ساتھ نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں قرآن حادث ہے حادث مطلب ہوتا ہے جو مخلوق کے معنی میں ہوتا ہے جی ہاں تو اس طریقے سے اللہ کی رویت کا انکار کر دے دونوں کیا نہیں اللہ کی رویت کہتے نہیں اللہ کے دیدار نہیں ہوگا اللہ نہیں کلام کرتا ہے خوارج بھی نہیں مانتے اللہ کلام کرتا ہے جیسے جہمی اور موتضا نہیں مانتے تھے تو جتنے بھی صفات ہیں اللہ علامیہ ان کی سارے عقیدے ان کے اندر آ گئے ان کے اندر خوارج اور شیعہ کے اندر ایسا نہیں کہ ان کا کوئی عقیدہ ضائع ہو گیا نہیں خاص ضائع ہو جاتا لیکن لوگوں نے سارے عقیدوں کو لیا تو تعطر مانے ہوتے انکار جہمیہ اور معتجلہ دو فرقے تھے جنہوں نے اللہ کے تمام نام کا جہمیا نے اللہ کے تمام نام اور صفات کا سب کا انکار کر دیا معتزلہ تھے اللہ کے نام کو تو مانا لیکن تمام صفات کا انکار کر دیے بھی کلی انکار ہے تمام صفات کا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے یہ کون لوگ تھے معتزلہ معتزلہ جو عقل میں آئے مانیں گے جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے ایک نا ایک آدمی تھا واسف بھی نہ تھا یہ کر کے درس میں بیٹھتا تھا یہ حسن بصیر تابعین میں سے ہیں بہت مشہور ان کے درس میں بیٹھتا تھا یہ تو ایک دن ان کی ان کے درس سے نکل کر چلا گیا اور کیا کہنے لگا کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ کہاں رہے گا منزلہ بین منزل دو منزلے کے درمیان میں نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے وہ نہ مسلمان نہ کافر خوارج کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے بڑے گناہوں کے تکاب کرنے والا ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دو گناہوں اے بڑے گناہوں کے دقاؤ کرنے والا کیا ہے نہ کافر نہ مسلمان دونوں کے درمیان میں ہے تو جب وہ جانے لگا اور حسن بصیر رحمت اللہ علیہ سے جب اس نے بات کی تو حسن بصیر نے کہا کہ اے تجرا واصل واصل ہم سے الگ ہو گیا اسی وقت سے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے الگ ہونے والے کس سے صحابہ کی جماعت سے الگ ہونے والے صلب سارن کے راستے سے الگ ہونے والے تابعین کے راستے کو چھوڑ دینے والا تو ایسے لوگوں کو معتضلا کہا جاتا ہے بہت سادہ لفظوں میں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو معتضلا نے تمام صفات کا انکار کر دیا دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کو مانا اور اکثر صفات کی غلط تعویل کی ان کو اشاعرہ اور ماترودی کہا جاتا ہے یہ پہلی بار نام سننے کسی پہلے سن چکے ہیں ہاں؟ میں کہتا رہتا ہوں یہ شاعرہ اور ماترودیہ ہمارے ملک کے جو اناف ہیں شافئی ہیں یا اس طریقے سے مالکی سب عشاعرہ ماترودی ہیں سوائے ہنا کے جمع محمد حمبل کے پیروکار ہیں سب کے سب سلفی عقیدے کے اندر لیکن ان کے باقی جو تین امام ہیں ان کے معنی سب کے سب عشری اور ماترودی ہیں سب کے سب یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو عشاعرہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کے لیے سات صفات مانتے ہیں بس سات اور جو ماترودی ہیں وہ آٹھ مانتے ہیں باقی تمام صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ نہیں مانتے کہتے وہ اسے کمانا ہے خوشنوتی یہ خوشنودی اللہ تعالی کی اللہ کے لئے ہاتھ نہیں مانتے اللہ کے لئے آنکھ نہیں مانتے آنکھ مطلب اللہ نگرانی کرتا ہے یہ مانا اللہ کے لئے آنکھ نہیں مانتے لوگ تو اللہ تعالی کی ان صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں. غلط مانا جانے ان کے ہاں صرف سات صفات ہیں کن کے ہاں اشارہ کے یہاں ایک ہے علم ہے قدرت ہے حیات ہے سما ہے بسر ہے ارادہ اور کلام ہے اور ماتردیہ کیا ہے یہ ساتھ ہیں باقی ایک اور ہے تکوین تقوین مانے کائنات کو وجود میں لانا تکوین کائنات کو وجود میں لانا کائنات پیدا کرنا ایک صفت وہ لوگ مانتے ہیں باقی اللہ کی تمام صفات کی غلط توجہ کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی انکار ہی کے معنی میں ہے اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو مانتے ہیں لیکن معنی ہی نہیں مانتے کہتے اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی مانا نہیں ہے اللہ رحیم ہے کیا مطلب بھائی نہیں اس کا کوئی معنی ہے. اللہ رحمت کرتا کیا رحمت کا مانا نہیں اس کا کوئی معنی نہیں اللہ کی تمام صفات کے معنی کی تفویض کرتے ہیں اللہن کی طرف یہ بہت بترین فرقہ ہے یہ اللہ کے لئے صفات تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے لئے اس کا معنی نہیں بیان کرتے کتنے اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو جب اس کا معنی نہیں ہے تو کس اللہ نے دین بھیجا دنیا کے اندر جب اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ پائے گا اللہ کے نام کوئی نہیں سمجھ گا اللہ کی صفات کو نہیں سمجھ پائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب ہوا دین پر انسان کیسے عمل کرے گا اللہ کہ رہا ہے کہ نماز پڑھو اب نماز کا مطلب ہی ہم کو نہیں معلوم کیسے نماز پڑھیں گے اللہ غفور فراہی معاف کرنے والا اب اللہ کی صفت مغفرت ہے اب مغفرت کا کیا معنی ہے نہیں معلوم تو آپ گناہ کسے معاف کروائیں گے بھائی کسے بخشی کروائیں گناہوں کی اللہ رزاق روزی دینے والا نہیں معلوم اس کا رزاق معنی نہیں معلوم ہم کو یہ کہتے ہیں لوگ صفات کا جو معنیٰ ہے نام کا جو معنی اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانے والا ہم نہیں جانتے یہ تو امام ابن تیمیا فرماتے ہیں امام ابن نمبل یہ تو جہمیا سے بہترین لوگ ہیں یہ جو اللہ کے نام و صفات کے نکاح کرتے اس سے برے لوگ ہیں یہ اس سے پورا دین برباد ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی معنی نہیں قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے نماز زکات حج روزہ کا مطلب اس کا ہمیں نہیں معلوم تب سب کو اللہ تعالیٰ کی تفیظ کر دینا یہ تو سب سے بہترین لوگ ہے لوگ اسے سے پورا دین بھڑام سے گر جائے گا زمین کے اوپر طیبار میں طیبہ کہتے ہیں سب سے برے لوگ ہیں لباط میں جو, جو ان کو مفوضہ کہا جاتا ہے کرنے والے جی ہاں ہم لوگ جو سلب صالین کے عقیدے پر ہیں اللہ کے نام و صفات کو مانتے ہیں اس کے معانی کو بھی مانتے ہیں اس کے معانی ہیں اللہ نے بھیجا عمل کرنے کے لیے قرآن اللہ کے نام اس لیے ہم اس کے معنی ہے کہ اسی کے مطابق انسان اللہ کو پکارے اللہ کوئی انسان پکارے جیسا گناہ کرتا ہے اس کے مطابق جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ کو پکارے اس لیے اللہ رب العمین کے نام و صفات کے معانی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ معانی نہیں ہے تو نہ سمجھ گیا کہ وہ سلف سالین کے مناظ پر ہے وہ کہتا کہ اللہ کے تمام ناموں کو مانتے تمام صفات کو مانتے لیکن ہم معانی کو نہیں مانتے یہ بہت برے لوگ ہیں یہ سلف سالین کے مناظر نہیں ہے کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہیں کہیں کی جو ہے یہ سلب سالین کی طرف کچھ لوگوں نے منسوخ کر دیا یہ منصوب غلط کرنا ہے یہ یہ سلب سالین کا مسلک نہیں ہے سلف سالن کا مطلب ہے کہ معانی کو سمجھتے ہیں تو تعطیل ایک بھی کی بھی تعطیل ہے کہ اللہ کے نام و صفات کا ماننا لیکن ان کے معنی کو اللہ کی طرح مفوظ کر دینا تقیف کی بات ہے تو کیفیت بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی چہرہ ہے کیفیت بیان کرے کہ ایسے ہے اتنا لمبا اتنا چوڑا اتنا گول نہ اس کو کہتے کیفیت بیان کرنا یہ حرام ہے اللہ کے نام و صفات کی کیفیت ہے ہی کی نہیں ہے <سؤال> لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے حض امام مالک نے کیا فرمایا تھا ان کے شیخ ربیہ نے اور اس سے پہلے امسلما نے الجتفا <سؤال> معلوم والقیف مجھول و امام و بھاجم استفاء معلوم ہے استواء اس کا معنی جانتے ہیں ہم اس سے پہلے کیا کہا انہوں نے کہ ہمیں معنی نہیں معلوم مفوضہ جو کہ تفویض کرنے والے تو ہم نے کیا کہا کہ کی بات رہی ہے امام مالکہ کیا فرماتے کہ کی؟ استبا معلوم اس کا معنی عش پر بلند ہونا معلوم ہے اس کا مانا وہ کیفیت ہے لیکن مجہور ہے کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے کیفیت نہیں معلوم ہم کو ایمان بھائی واجب ایمانا واجب ہے وہ سوالانوپیتا اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے بدات ہے کیفیت کے بارے میں سوال کیفیت ہے لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم اب کوئی آب سوال کر بھی کیفیت کو نہیں بیان کرتے آپ تو کیا کہیں گے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کیفیت نہیں بیان کی گئی نہیں صاحب نہیں پوچھا سلف صاحب نہیں پوچھا نہ بیان کیا, بیان کیا گیا نہیں بیان کیا گیا کیفیت اللہ کے کی ہاتھ کی کیفیت اللہ تعالی کے چہرے کی کیفیت اللہ تعالی کے دونوں قدم کی کیفیت اللہ تعالی کی آنکھوں کی کیفیت نہیں بیان کی گئی اللہ کے نزول کی کیفیت نہیں بیان کی گیسے ہم نہیں بیان کریں گے بھائی جتنا ہے اتنا ہی چلیں گے ہم بس اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم وہی ہمارا تو رے امتیاز ہے اسی میں ہم رہتے ہیں آگے پچھڑی بھاگتے بدر دائیں بائیں جتنا ہے اسی پر تو نہیں کیفیت بیان کی گیسے ہم کیفیت نہیں بیان کرتے لہذا اگر کیفیت بیان کرے تو غلط ہے حرام ہے تو من غیر تک ایف ان کیفیت نہیں بیان کی جائے گی ولا تمسیل اور نہ ہی اس کی مماثرت بیان کی جائے گی تمسیل مانے کیا ہوتا ہے ہو بہ برابر برابر بیان کرنا آپ کہیں، نعوذ باللہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہو بہو ہمارے چہرے کے طریقے سے ہے اس کو تمسیل کہا جائے گا کیا ہے یہ کفر ہے یہ حرام ہے یہ مماثرت نہیں ہے اللہ کا مسلس ہے وہ وہ شمع البصیر اللہ جیسی کوئی ذات نہیں کوئی چیز نہیں ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے مماثرت بیان کرنا ایک کفر ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام و صفات مانتے لیکن اس کی مماثلت نہیں بیان کرتے اہل بدعت کرتے ہیں خرافات والے کرتے ہیں اگر کوئی ہماری طرف منصوب کرتا ہے تو وہ ہمارے اوپر الزام لگانے والا وہ دجال ہے وہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک کے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کی کیفیت اور مشابعت بیان کرتے مماثرت کرتے ہیں ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اگر ہم بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی بیان کرنے والے ہو گے اگر ایمان لانے کا مطلب ہی کہ اللہ کے لئے ہاتھ ہیں اللہ کے لیے چہرہ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ کیفیت بیان کرنے والے ہوگے یا مماثلت بیان کرنے والے ہو گے تو اس سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے ان پر یہ الزام لازم آتا ہے صحابہ پر الزام لازم آتا ہے کیا ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تھا ایمان ہمارا بھی ایمان ہے لیکن ہم کیفیت نہیں بیان کرتے اور نہ ہی اس کی مخلوق سے نماس دیتے ہیں یہ حرام ایسا کرنا تو تمسیر مانے ہو بہو یہ چار الفاظ مصنف یہاں بیان کیے ہیں اس سے پہلے شاید چھ الفاظ بیان کیے تھے باقی دو الفاظ کیا ہیں؟ تشبیہ تسبیح اور تمسیر میں تھوڑا سا فرق ہے تصویر بانے ہوتے مسابحت اور تمسیر مانے ہو بہ بیائی نہیں درہ برابر فرق نہ ہو تو تصویر معنی اللہ کا چہرہ مخلوق جیسا کے چہرے جیسا ہے یہ مانے ہو گئے تسبیح یہ بھی باطل ہے کبھی تصویر کہہ کر کے تمسین مال آتا ہے کبھی تمسیر کے اندر تصویر بھی آ جاتی ہے اسی لیے جن لوگوں نے تصویر نہیں بیان کے وہ تمسی میں داخل ہے کیونکہ یہ بھی آرام ہے ٹھیک ہے یہ بھی آرام تصویر مانے کیا ہوگا جیسا اللہ کا چہرہ نعد باللہ مخلوق کے چہرے جیسا ہے یہ تصویر ہو جائے گا تمسیر کیا ہوگا اللہ کا چہرہ انسان کے چہرہ کہ ہو بیائی نہیں کوئی فرق نہیں یہ تبصیل ہو جائے گا فرق سمجھ گیا نا جی ہاں تو تشبیح بھی کیا ہے یہ بھی حرام ہے کوئی مشابہت نہیں دیتے ہیں مشابت پیش کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ کسی نے دیکھا اللہ نہیں بیان کی اپنے صفات کی مشابہت کسی کے سے نعوذ باللہ لائی سکم اللہ جیسی کوئی ذات نہیں وہ اللہ کی ذات نام و صفات بھی سب سے الگ ہے یکتا ہے ولا تعویل اور نہ ہی غلط تعویل کرتے ہیں تعویل. تعویل دو طرح کی ہوتی ہے محمود اچھی تعویل ہوں الا اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی تعویل جانتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تعویل ہوتی ہے اچھی اسی لیے امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفصیل لکھی ہے کیا نام رکھا کتاب کا تعویل قرآن نام رکھا ہے قرآن کی تعویل اور رحمان بین ہست عبداللہ بی نے کے لیے کیا دعا کی تھی کیا کہا تھا ہاں علم اللہ تعالی ان کو تعویل سکھا دے تعویل کہتے ہیں یعنی معنی بیان کرنا تو تعول کی دو قسم ایک تعویل محمود اچھی تعویل اچھا معنی بیان کرنا جو قرآن و حدیث کے فہم کے مطابق ہو جیسے اللہ نے کیا فرمایا حسن حسن و زیادہ یہاں زیادہ کا کیا تعویل کی گئی ہے اللہ کا دیدار جنت نہیں جی جنت حسنہ ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہمارے نبی نے زیادہ کا جو لفظ ہے اس کی تعویل کی اس کا کیا مانا بیان کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ٹھیک ہے تو ایسے ہی اچھی تعویل صحیح معنی بیان کرنا اس کا صحیح معنی وہ مانا جو سلف صالح نے بیان کیا اس کو بیان کرنا اس کو تعویل محمود کہا جاتا ہے اور یہ کہویل غیر محمود یا تعویل باطل کی پران و حدیث کا یا اللہ کے نام و صفات کی غلط تعویل کرنا غلط معنی بیان کرنا جیسے میں نے اس سے پہلے مثالیں دیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو کہیں دماد اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے اللہ کی نعمت مراد ہے یہ مراد ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ادرمان کیا ہوتے ہیں ادر ہاں معنی کیا ہوتے ہیں دو ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی دو نعمت ہے ہاں ایک انسان کہتے تھری نعمت ہے ایک انسان گر نہیں سکتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر نعمت مراد ہے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے نقص بلّہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادری آپ دیکھیے کہ کس جب انسان صحیح راستے کو چھوڑ دیتا اس کی عقل بھی مر جاتی ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دین کا معنی کہہ رہا کہ جو ہے نعمت مراد ہے ادین معنی دو ہاتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیا دو ہی نعمت ہے نزب اللہ اللہ تعالیٰ کے یا قدرت مراد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی بے شمار نعمت اردو نعمت اللہ تو سو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں گن سکتے تو جب انسان سلف صارم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عقل بھی مار دی جاتی ہے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہماری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے روشنی چھین لی جاتی ہے اسے اور پھر وہ صحیح راستے کی طرف ہماری اس کی نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے جب بھی وہ کوئی بات کہتا تو قرآن کے خلاف ہی کہتا ہے وہ معمولی سی بات ہی ہے یہ لیکن پھر بھی یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اگر کہیں گے اللہ کے دو کو نعمت اور قدرت سے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہی دو دو قدرت دو نعمت نہ بلّہ مل جب کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کوئی گر نہیں سکتا لیکن جب انسان کی جو ہے وہ بصیرت مار دی جاتی ہے نا تو ساری چیز ختم ہو جاتی ہے انسان کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں جی ہاں تو تعویل ایک اچھی تعویل ہے صرف سارین کے فہم اور عقیدے کے مطابق اور ایک غلط تعویل ہے کہ ان کے فہم کے الٹ قرآن کی یا حدیث کی تعویل کیجیے معنی بیان کیا جائے اور اہل بدعت کا یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اہل بداعت ہر زمانے میں تعویل کر کر کے غلط تعویل کر کے اپنے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے یہ باور کراتے ہیں کہ ہمیں ہی صحیح راستے پر غلط معنیٰ بیان کر دیتے ہیں بے شاعر لوگوں کو ارپتواتی نہیں حتیثاتی نہیں ہے نہیں سمجھ آتا ہے اس کی غلط تعبیر کریں گے تو ہر زمانے میں جو اہل بدات ہیں خواہ جوافر اور صوفیہ معتدلہ شاعرہ ماتر جو بھی لوگ ہیں جو سرب سالین کے راستے پر نہیں ہیں ان کا یہ ہی ہے کہ پرانی آیات اور حدیث کی غلط تعبیر غلط معنیٰ بیان کریے اس کا معنیٰ یہ براد بس تو یہ غلط تعبیر کراتی ہے تو یہ اہل سنت اور جماعت سرب کا روش یہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں نہ اس کی تعریف کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں نہ کیفیت بیان کرتے ہیں نہ مماثرت اور نہ ہی تشبیہ اور نہ ہی غلط تعویل کرتے ہیں صحیح تعویل کرتے ہیں کیونکہ صحیح تعویل کرنا ضروری ہے صحیح تعویل یعنی اس کا صحیح معنی بیان کرنا یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے اس حدیث کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں لیکن فہم کے مطابق تو یہ یہاں پر مصنف نے حدیثوں کو ذر کرنے کے بعد بطور ضابطہ جو بیان کیا ہے کہ کی حدیثوں سے جو شفا ثابت ہیں ان پر ایمان لانا ویسی ہے جیسے قرآن سے ثابت ہوں دونوں پر ایمان لانے میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں وہی ہیں دونوں اللہ حرب کی طرف سے ہیں اللہ کے صادیق مستوق ہیں لہٰذا آپ نے جو فرما دیا ویسی ہے جیسے اللہ حرب العامن نے فرما دیا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں اللہ رب العامن کی طرف سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العمین ہمیں صرف ساعین کے عقید و منحظ پر قائم رکھے عامر رب العالمین اور اہل بداد کے رویش بنانے سے ان کے طور طریقے بنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت میں آمین و صربین محمد و والی